اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اسپیئر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بُڑینی والوں میں ہو جاؤ گے